بے شک اللہ نیچن لیا آدم اور نو اور ابراہیم کی عالم اولادہ اور عمران کی عالام کو سارے جہاں سے